الحمد للہ وقفا و سلام اللہفی یہ بھی اللہ رب العالمین کی مخصوص عبادت ہے غیر اللہ سے کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام چیز ہے استع استحدہ کس کو کہتے ہیں استعادہ کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو اپنے لیے خاص خطرہ محسوس کرتے ہیں کسی سے آپ کو اپنے نقصان کا خطرہ ہے شر کا ہے جسمانی مالی کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس سے اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے پناہ منگے کیا اللہ مجھے اس کے شر سے آپ بچا لے اس کا نام کیا ہے استعدا کسی کے کسی مخلوق سے کسی چیز سے آپ کو اپنی جان مال عزت اولاد کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے خطرے سے نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو راستہ اختیار کریں گے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو استحادہ کہیں گے یہ ہے استحادا استحادہ جو ہے اب مثال, مثال کے طور پر آپ کو کسی مخلوق سے شرح آپ کسی انسان سے استحادا کریں تو اس کی دو شکلیں ہیں سمجھ گئے نا ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر استعمال کرنا جس کے جس سے بچنے کی مدد جس میں مدد کرنے بچانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے رکھی ہے نا جب اس کو دیکھ رہے ہیں سانپ رہے مارو ورنہ کو ڈرس لے گا بھائی الحمد للہ آپ کہ گھر میں سانپ آتا ہے آپ کو اللہ نے استقاعت دی ہے کہ آپ سانپ کو مارے کوئی بات نہیں بچھو نظر آ رہا ہے مان دیں اب لیکن ایسی چیزیں جس کے دفع کرنے کی طاقت کسی مخلوق کے اندر اللہ نے نہیں دی ہے صرف کس کے اندر ہے اللہ کے تو ہاں صرف استحادا کسے چاہیے اللہ قدر. اسی لیے نبی رہے سراسام جب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تو کیا کرتے کرے اللہ مینان سلوگا کیسے تو مانگتے اللہ رحیم و ناؤ کا من شروع اللہ معینان جالوگا سین ٹوریم و ناؤ دوبی کا مین شروع رحیم یہاں آپ آب دیکھیں ابن کشیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب سے بات نقل کی اور سارے علماء اس کے بعد نقل کرتے آ رہے ہیں بڑے عجیب سے بات نکل کی وہ کیا کہتے ہیں یہ کہ بالله اللہ حرب اللہ فرما بولا تو صبل حسن ہے تو دیکھو صحیح ہے اتفاطی کہ جب کوئی انسان تمہارے ساتھ برائی کرے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو اس کا مطلب کوئی تھپڑ مارتا ہے تو تم کو تھپڑ مارنے کی طاقت ہے اللہ فرماتے ہیں تھپڑ مار کر کے برائی نہ دو بلکہ برائی کے بدلا کس سے دو بلائی سے دو کسی نے آپ کو گالی دیا گا دلایا آپ کے اندر گالی دینے کا تاقت اختیر... ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا گسا استعمال کرنے کا طاقت ہے لیکن آپ ایسے موقع پر برائی کے بدلا برائی سے نہ دیں جیسے کہ اللہ کا سورشات میں نے تم لوگوں کو معلوم ہے سب سے بڑا پہلوان کون ہے تینوٹا فرمایا تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا پہلوان کون ہے لوگوں نے کہا رسول اللہ سب بڑا پہلوان ہوئے جو سب کو پچھاڑ دے شکر سے دے دے آپ نے کیا فرمایا نہیں میری امت کا سب سے بڑا پہلوان اور بہادر وہ ہے جس کا غصہ خوب زیادہ ہو جائے اور غصہ اس وامال کرنے وہ قدرت بھی رکھتا ہے لازمی چیز ہے کوئی بادشاہ آپ کو غصہ دلا دے تو غصہ تو ہوں گے لیکن بادشاہ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے دل دل میں خوب گالی دیں گے لیکن اگر آپ کا لیبر کوئی چھوٹا آدمی وہ آپ کو گالی دے تب وہ تب تو, تو دیکھیں کتنا آپے کے باہر آپ تھپڑ ماریں بدلہ لیں سدا دیں آپ کو طاقت گسا تنفیز کرنے پر عادت ہے نے فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آیا خوب گا بڑھ گیا اور گسا استعمال کرنے پر طاقت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گسے کو پی ڈالا ولقاد مینل خیگا وسینا مینل و اللہ تو دشمن کو دشمن کو زیر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے برائی کا بدلہ بڑھائی سے دینا کیوں اللہ نے میں فرمایا اگر برائی کا بدلہ بڑائی سے دے گے دو گے تو تمہارا دشمن جو ہے تمہارا دوست بن جائے گا دیکھیں آپ فتح پا گئے دشمن کو دوست بنانا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے بلکہ برائی کا بدلا بڑھائی سے دینا لیکن ویم زغن نہ کمی نہ شیفان لیکن جب شیطان تمہیں وسوسہ ڈال کے تم کو گھیر لے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو جی بھی شیطان کے سر سے بچا سکے دیکھا ہم نے دنیا سامنے والے دشمن سے تو آپ انسانی دشمن سے آپ مقابلہ کر سکتے کوتے بادو اسلحے سے لیکن شیطان اگر آپ کو وسطہ دلائے آپ کو شیطان گھیر لے تو آپ کے پاس کیا دنیا میں کسی کے پاس ایسا پاور نہیں جو کسی کے اندر ایسا پاور نہیں جو شیطان کو قابو میں لائے شکر دے سکے اسی لیے بلامی کیا فرمایا فستا بلّا شیطان کو قابو میں رکھنے رکھنے اور پاور رکھنے کی طاقت صرف اللہ کے اندر ہے یا پھر فرسٹ اس لیے فوراً کیا کہو اود باللہ اؤد باللہ اللہ شیطان کی سر سے قرآ القرآن فسٹ عائد بلّہ ہی میں شیطان جب قرآن پڑھنا ہو قرآن پڑھنا ہو تو فوراً کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی طرف سے اللہ تعالی کی پرام اللہ قرآن تیرا کلام پڑھ رہا ہوں اللہ شیطان کی شر سے مجھے بچا لے دکھیں. تو استحادا کہتے ہیں کسی کے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ کی پراہ میں آنا دعا کرنا اللہ مجھے اس کے سر سے بچا لے دلیل اب غیر اللہ سے استعادہ کرنا بچا ہوگا مسلم سور جن دیکھیں جنہوں نے کہا ہم شرک کرتے تھے کیا ہم جنوں سے پکارا کرتے تھے کن کو پکارتے تھے جنوں کو سورج جن جنوں کو پکارتے تھے وہ کیا یا سید ہادلوادی جن بابا جو اس لاقے کے آپ سردار ہیں ہم لوگ مشکل مسافر ہیں آج آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی آپ ہمیں یہاں بسنے والے آپ نے تمام چیلے چپاتے جو شیطان ہیں ان کے سر سے بچا لیں اللہ سے نہیں پناہ مانگتے تھے بھائی نہ میرے جال جن نے ہم نے کچھ ایسے بےوقوف تھے اور سے بڑا صفی ہونا کا سب سے بڑا بےوقوف ہمارا باپ جو ہے منیش تھا کب وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پناہ شیطان سے رب العالمین نے ہمیں استعدے کا حکم میں فرمایا کل او ببل خالق اللہ کبھی ترجمہ ہوا ہے حافظ بلقیم کی جو ان صورتوں کی تفسیر ہے کوئی مستقل تفسیر ان کی کتابوں سے کٹھا کی تھی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کا کبھی پڑھیں بڑی پل آؤ دو بے بل فلک من شرما خلک و من شرغ غا سے کن تھا وب و مری نفاسا من شرح ہا سے بن رہا تھا پانچ خطرناک پل آؤ من شرما خلک اور آگے کیا ہے وہ من شرس و کب ومن شر نفاسات جادوگر بابا تعبی رکھنے والے لیکن ہم آج جادو کے لاد بھی کرتے ہیں تو شرک سے تابیذ بات کر کے جادو ایک تعبیض شرک کی اور دوسری تعبیض اور وہی دیتا ہے ظالم ہاں وہی دے گا دونوں ایک, دو ایک ہی دیں گے دیکھو بن شر نفاسات بن شرح دن اللہ آپ رب الفلک ہیں صبح شام کے مالک اللہ ان کے شر سے میں آپ کی پراہ مانگتا ہوں اللہ ہمیں بچا لے پھر کل مَلِكِ ربناس مرے کناس الہناس شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اللہ جنتے تو اللہ حرب العالمین کی بہترین عبادات میں سے کیا ہے اے ایک استحادا بھی ہے استعانہ بھی ہے استحادا بھی ہے یہ سب اللہ حرب العالمین کی عبادات میں سے ہے اور ہی سب سے بڑا مسئلہ آج دیکھو اللہ آج انسان درگاہوں پہ کس لیے جاتا ہے تعویذ کیوں کر ہے آدھا شرک آپ دیکھیں گے تو استعدات سے کالا دھاگا پہنے کیوں تاکہ بچے کو نظر نہ لگ جائے گاڑی خریدا کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی حسد کرے گا تو نظر لگ جائے گی تو کیا کریں گے وہ جوتا جو ہے پیچھے ٹانگ دیتے ہیں جوتا یا وہی ٹانگ دیتے ہیں ذرا سوچو اللہ اکبر اتنا اور کچھ لوگ تو کیا کہہ دیتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں نظر بس سے بچنے کے لیے اس کو نمکین کر رہا ہے کھارا کیا کرتے ہیں اس سمندر کے پانی سے لے جا کر اس کو دلدو. کتنے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو گیسو بند ہوتا ہے کالے کلر کا دیکھیں نظریں بس سے بچنے کے لیے اسو کیا کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں اللہ اکبر جانوروں میں ہر جگہ تانک دیتے ہیں کیوں اور کچھ لوگ اپنے گھروں پر تانگے رکھتے ہیں مقصد کہنے کو افتعذ جب کوئی انسان اس کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مین ان چائنا جو ہے آج کل چائنا نے وہ نکالی آنکھیں دیکھو افسوس نظریں بند نظر بس سے بچنے کے لیے چائنا نے آنکھیں نکالی ہیں وہ دکان پر ملے گی اس کہتے ٹانگ تو نظر سے انسان کتنے شرک کر رہا استعادہ کی وجہ سے کیوں اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کہتا ہوں شیخ الصاف محمد بن عبد دو کتابیں جو لکھی گئی توحید کی بے, بے مثال ایک تو تقویت پہلے لکھی گئی اہ? یعنی ایک تو کتاب ہی شیخ الاسلام محمد نبول نجدی کی اور اس کو معمولی نے سمجھے میں کہتا ہوں دنیا میں دو کتابیں پڑھانا سب سے مشکل ہے دینی کتابیں جو ہیں سب سے پڑھانا جو مشکل ہے دو ہیں ایک بخاری دوسری کتاب شیخ الاسلام کی لیکن وہاں سے بہت سارے مسٹر بھی پڑھاتے ہیں اور سسٹر بھی پڑھا رہے ہیں اب وہ کیا پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں جو بات قائم کرتے ہیں جو قرآن آیات حدیث نقل کرتے ہیں اس سے اس مسئلے کا نکالنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اچھے اچھے عالم ہتھیار ڈال دیتے ہیں لیکن مستر اور سسٹر بردر اور سسٹر یہ دو فتنے ہیں یہ بڑا آسانی سے کیا کرتے ہیں حل کرتے ہیں وہ سمجھ نا ہاں یہ میری بھائی اور دوسری بخاری کتاب التوحید شیخ الاسلام کی ایک ایک شیر کو انہوں نے اسے مغلی رکھ کر کے نشان بھی کہ اور دوسری کی کتاب کیا تقویت المان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھی بر سجیر کے اندر ہند پاک کے اندر جتنے قسم کے شرک جانتے ہیں کہ کچھ ایسے شرک جو وہاں تھے یہاں نہیں تھے ہر وہ شرک چاہے عادت میں عبادت میں عقیدے میں معاملات میں ہر وہ شرک جو بر شگیر ہندو پاک کے اندر موجود تھا سبحان اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو نقل کیا اور تردید کی اور کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں یہ دونوں کتابیں عقیدے کے بارے میں اسی لیے گال بند انگریز نے کہا تھا جو وائس رائے تھا انڈیا کا وائس رائے کیا کہتے پورے انڈیا کا ہوتا تھا وائس رائے تھا، وہ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا تو بالکل ناممکن ہے کیوں ان کے پاس تین کتابیں ہیں جب تک وہ تین کتابیں ختم نہ ہو جائیں ان کو عیسائی بنانا بہت ناممکن ہے اور ان تین کتابوں میں سب سے پہلا نام تقریب المان کا تھا کس کا سوچو ذرا تو چھوٹی سی کتاب ہم. اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی مخالفت کی گئی وہ تقویت الامان ہے احمد ریزا خان کے مرید کہتے ہیں دو سو کتابیں جو صرف ہمارے حضرت نے تقویت المان کے خلاف لکھی ہے دو سو جملے کہیں ہو گئے ظالموں اس کو دو سو کتاب پڑھا دیا یعنی اس سے پتا چل کتنا بڑا مشرک تھا بدبخت احمد ردا کا کتنا بگڑا ہوا انسان کہ ایک کتاب کی تردید میں توحید کی کتاب تقریب ایمان کے تردید میں کتنی کتابیں لکھی دو سو ان کے مریدوں کے کہنے کے مطابق واہ اکبر تو یہ میرے بھائی طرح سوچو کس طرح سے شیخ الاسلام دلائل لے کر کے پیش کر رہے ہیں اشتعدہ اب یہی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہزم نہیں ہوتی اور بڑے شیروانی اور اونچی ٹوپی والے نے اسی لیے کہا ہاں؟ آر ایسے سے مسالفت کر کے بابری مسجد کا سودا کر کے بدبخت ہاں؟ بدبخت ہے جس نے کہا کہ ہاں؟ دنیا کے اندر دہشت گردی جو پھیلی ہیں شیخ الاسلام تیمیہ اور محمد بن عبد نجدی کی کتابوں سے کیوں یہ سب بدبخت کرتے ہیں جھکواتے ہیں ملنے کے لیے یا تو قدم بوسی دے جانا پڑتا ہے رکو کرواتے ہیں زیادی. اپنے آفس اپنے ادارے کے اندر اور شیخ الاسلام نے سب کو شرک کر کے پردہ چاک کر دیا دہشت گردی نہیں سکھلائی دہشت گردی تمہارے باپ دادا نے سکھلائی ہے ہاں؟ ورنہ یہ ہتھ کتابیں عقیدے کی توحید کی سمجھ گئے نا اور توحید امن و امان کا پیغام لے کے آتا ہے توحید چوڑی گئی شرک شرک ہی بد امنی دہشت گردی کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے دریا اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی دہشت گردی کے جو فتوے دیتے ہیں سب کے عقیدے میں خرا ہوگا کسی کی تو درست نہیں ہی ہوتی تو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بھی استعادہ بھی شرک ہے اشتعدہ بھی شرک ہے سمجھ گئے نا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بچائے باقی ان اللہ آئندہ